جمعے کی دوسری اذان مسجد کے سہن میں دی جا سکتی یہ بھی اختر حسین صاحب کا سوال ہے غالب نہیں، انڈیا کے کوئی صاحب تو دیکھیے میں نے پہلے اپنے گفتگو میں کہا کہ حضور علیہ السلام جب مسجد میں ہوتے تو دروازے مسجد پر اذان کہی جاتی ٹھیک ہے نا یہ اب اس کا معنی کیا ہے یہ جو ہماری ایک رواج ہے اب یہ بھی پریشانی کہ آپ کچھ کہیں تو فتنے کا خوف ہوتا تقریبا ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان یہ رواج ہو گیا کہ امام جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے ازان کہی جاتی حالانکہ تمام فقہ یہ کہتے ہیں کہ ازان اعلان ہے اور اعلان مسجد کے باہر ہونا چاہیے تو یعنی پنج وقت نماز کی بھی جو ازان وہ بھی مسجد سے خارج جسے بات ہوئی کہ آپ نے دیکھا محراب میں لاؤڈ لگا پنج وقت آزان وہاں ہوتی ہے اس کو علما نے مکرو لکھا ہے کوئی بھی ازان و خارج مسجد کہی جائے اور جمعے کی آزان جو خطبے کی ہو خارج مسجد اور مسجد کے دروازے پہ ہونی چاہیے